سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخ رسول کو قتل کر دے تو شریعت متحرہ کی روشنی میں اس قتل کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے دیکھیں گستاخ رسول کی اپنی سزا وہ تو یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اس کی اور کوئی سزا ہے ہی نہیں گستاخ رسول اگر آب زمزم سے نہا کے بھی کعبۃ اللہ کے غلاف کو میں چھک کر بھی اور رو رو کر گڑ گڑا کر بھی توبہ کر لے تو بھی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے رسول کی توبہ ایندھن ناس مقبول نہیں ہے ایندن ناس اور این اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے عند اللہ اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے عند اللہ تو اس کو توبہ کرنی ہی چاہیے اور اس کی توبہ کا معیار بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی ایسی کر دے کہ جو گستاخی رسول کے زمرے میں آتی ہے تو اس کی توبہ کا معیار یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دے اس کی توبہ کا معیار ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جان کو اب پیش کر دے اسلامی حاکم کے سامنے کہ مجھے قتل کر دیا جائے مجھ سے یہ گناہ سرزد یہ گناہ عظیم اسلام سرزد اسلام نے خود جو ہے حکم ناز فرمایا اپنی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے قتل کا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون کھڑا ہوگا کہ کعب ابن اشرف کو قتل کر دے اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس کے لیے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور انہیں انہوں نے انہیں جا کے قتل کیا اب یہ تو ہوئی قانونی سزا اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع نامی ایک یہودی کی جانب جو گستاخ تھا قتل کرنے کے لیے کچھ انصاری صحابہ کو بھیجا تھا اور ان کا امیر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا وہ اس لیے کہ ابو رافے جو یہودی تھا وہ حضور علیہ صلاحۃ السلام کو ایزا دیا کرتا تھا یعنی آپ کو سب و شتم اور آپ کی شان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اس لیے حضور علیہ اللہۃ السلام نے اس گستاخ کا قتل کروایا یعنی گستاخ رسول کی قانونی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے ایک اور مثال ایک اور حدیث پاک میں ذکر آتا ہے فتح مکہ کے دن کا واقعہ آپ نے اسکول کے زمانے سے پڑھا ہوگا فتح مکہ کے دن حضور علیہ صلاح اسلام نے عام معافی دے دی ایسے ہی عام معافی دی ابن ختل یہ ایک گستاخ تھا فتح مکہ کے دن یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا یہ گستاخ رسول تھا غلاف کعبہ میں چھپ گیا اس کو حضور علیہ اللہۃ السلام نے قتل کروایا یعنی تمام جرائم کرنے والوں کو کفر کرنے والوں کو کہ کفر سے توبہ کر لیں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں ان کے لیے معافی ہیں مگر حالت کفر میں چاہے کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو یا حالت ایمان میں گستاخی کر کے مرتد ہو جائے دونوں کے لیے سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے چاہے وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو اب ایک بات یہ کہ جو سوال ہے اصل میں کہ کوئی گستاخی رسول کو قتل کر دے اب قتل کر دے کے معنی یہی ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو صحیح بات نہیں ہوتی نا نارملی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا یہ ہے نا قانون اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے یا اسلام نامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو قتل کروائے اس شخص کو اسلام میں استثنا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خود مولائے کائنات جب امیر المومنین تھے قاضی وقت کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو یہ آج کے یہ ٹیڈی حکمران جو کبھی سولی کے تختے سے جو ہے کبھی حکومت کے تختے پہ پہنچنے والے یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ کے جو ہے کمٹمنٹ کر کے دوبارہ حکومتیں حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کیا اوقات ہے خود مولائے کائنات جب قاضی وقت کی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں جن کو مقرر بھی خود آپ نے ہی کیا ہو امیر المومنینی قاضی وقت کو مقرر کرے گا نا جو فیصلے کرنے کے لیے ان کی عدالت میں وہ خود پیش ہوتے ہیں مگر ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ صدر اور یہی فیڈرل جو عہدہ جو صوبے کو ہوتا ہے گورنر یہ استثنا ان کا ہوتا ہے یہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں جو چاہے کر لیں ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ جب استعفیٰ دیتے ہیں تو لندن پہنچ کے دیتے ہیں یا پھر دبئی جا کے دیتے ہیں اس لیے کہ جب ان کا استثنا ختم ہو جائے گا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو آپ نے ایسے موقع دیے ہی کیوں ہیں قانون کے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک راہ فرار ملتی ہے محرال ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص تھا مسلمان اس کی دو باندھ اس کی امغ ولد باندھی تھیں وہ ہوتی ہے جو اس کے بچے کی ماں بھی ہو اس کی کنیز بھی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی ہے وہ گستاخ تھی حضور علیہ السلۃ السلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی گالیاں دیتی تھی سب و شتم کرتی تھی اب اس نابینا نے اس باندھی کو قتل کر دیا عدالت میں معاملہ پیش نہیں کیا حضور علیہ السلۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش نہیں کیا اپنے طور پر اس کو مار دیا جب حضور علیہ السلۃ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی باندھی کو قتل کر دیا حضور علیہ صلاۃ السلام نے استفسار فرمایا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا یہ بات بیان کی کہ میں نے اس وجہ سے اس کو مار دیا تو حضور علیہ صلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خون حدر ہے کیا ہے حدر ہا دال اور راہ حدر کے معنی ہوتے ہیں بے کار تو گستاخ رسول اس کا خون حدر ہو جاتا ہے جیسے حربی کافر ہوتا ہے نا فق طلوح حیث و قرآن پاک میں شاط جہاں ملے مار دو حربی کافر کا حکم یہ ہے کہ وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو اس کا خون حدر ہے اسی طرح گستاخ رسول کا خون بھی حدر ہے اس کو جو بھی مار دے اس کا خون معاف ہے تو اس اس کو مارنے والے کے لیے شریعت متعرہ میں کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انعام و اکرام ہے اس کے لیے تعظیم کا درجہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا ایک اچھا کام کیا وہ الگ بات ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ گستاخی رسول اس نے کی دی یا نہیں کی تھی تو اب جو شخص نڑلے سے کھلے عام شریعت متحرہ کے قواعد کو حضور علیہ اللہۃ السلام کے بتائے گئے اصولوں کو کالا قانون کہے کا تو اس سے بڑا گستاخی رسول اور کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلۃ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا کرتا ہے اور اسے گورنر ہونے کی وجہ سے استثنا حاصل ہے تو اس کو قتل کرنے والے کو کسی طور پر بھی سزا شریعت متحرہ کی روشنی میں نہیں ملنی چاہیے ایک اور حدیث پاک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کو گالیاں دیا کرتی اور برا برا بھلا بھی کہتی تھی تو ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا تو حضور علیہ السلۃ والسلام نے اس کے خون کو بھی باطل قرار فرمایا کہ یہ اس کا خون یعنی اس عورت کا خون باطل تھا بیکار تھا وہ مر گئی و اللہ تعالیٰ عالم